وما من قبلك من رسول الناس ہر قسم کے ہم دو ثنا بڑائی اور بزرگی اس رب العالمین کے لیے ہے جو اکیلا اور تنہا اس پوری کائنات کا خالق و مالک اور ہماری ساری باتوں کا مستحق اور سزاوار ہے اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثناء کے بعد بے شمار در حضور سلام نازل ہوں ذات مبارکہ اور مقدسہ پر جو ساری انسانیت کی طرف نبی رحمت بنا کر کے مبوض فرمائے گئے جن کا نام نامی اسم میں اگرامی احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے علامہ صلی محمد و علیہ محمد کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم و علع ابراہیم کا حمید المجید وبارک علّہ محمد و علع محمد کمہ بارک تعالیٰ ابراہیم و اعلیٰ علیہ ابراہیم ان نکا حمید و مجید معذر سامعین عام طور سے ایک سوال ہم لوگوں سے بار بار کیا جاتا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ ہر درس کے اندر اور ہر خطبے کے اندر توحید ہی کا ذکر کیوں ہوتا ہے آخر وجہ کیا ہے اس کے کی اسباب کیا ہیں کہ کی توحید کا ذکر ہمیشہ اور بار بار کیوں کیا جاتا ہے آج کی اس خطبے میں اسی سوال کا ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے کہ توحید کتنی اہم ہے اور کتنی بڑی بنیاد ہے اس لیے اس بنیاد اور اس حقیقت کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے اللہ رب العارمین نے ہمیں اور آپ کو توحید کے لیے پیدا کیا ہے پوری کائنات کی تخلیق توحید کی خاطر ہوئی ہے اللہ تعالی کے ارشاد الماخل الجنا وََََََََََََصََىى اللہ عبدن ہم نے انسان اور جناتوں کو اپنی عبادت كے ليے پيدا كيا ہم پیدا ہی کیے گئے ہیں اللہ ہر بامن کی وحدانیت کے اقرار کرنے کے لئے صرف اللہ کی بات کرنے کے ليے اللہ کی توحید کو اپنانے کے لئے ہماری اور آپ کی پوری کائنات کی تخلیق کا مقصد اور راز ہی یہی ہے جب یہ مقصد ہے بنیاد ہے تو اس کا بار بار ذکر آخر کیوں نہ ہو نمبر دو ہر انسان کی فطرت ہے یہ توحید ہر انسان کی فطرت ہے اللہ العالمین کا فرمان ہے فطرۃ اللہ لطیف علیہ اللہ رب العالمین نے اس فطرت پر سب کو پیدا کیا اور ہمارے بھی کہیں اور مجسا نہیں کہ ہر بچے کی پیدائش اور ولادت فطرت پر ہوتی ہے اب اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں نسرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں ورنہ ہر بچہ جو دنیا کے اندر پیدا ہوتا چاہے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو یا غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہو ہر بچے کی ولادت ہر مولود کی ولادت توحید تو پر ہوتی ہے ہمارے نبی نہیں فرمایا کہ اس کے ماں باپ اس کو مسلمان بنا دیتے کیوں اس لیے کہ ہر بچہ اسی پر پیدا ہوتا ہے تو توحید پر پیدا ہوتا ہے اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں نسرانی بنا دیتے ہیں مجوسی بنا دیتے ہیں ماں باپ کا جو دین اور دھرم ہوتا ہے وہ اس کو ماننے والا بنا دیتے ہیں ورنہ بچے کی ولادت کس پر ہوتی ہے توحید پر ہوتی ہے ہر مسلمان بچہ ہر بچہ مسلمان بن کر کے اور معاہد بن کر کے توحید پر اس کی ولادت ہوتی ہے یہ, یہ اہم باتیں ہیں نمبر تین ہر بندے صلی اللہ رب العالمین نے توحید کا عہد اور میساق لیا ہم نے اور قیامت تک پیدا ہونے والے ہر انسان نے یہ گواہی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے تو ہی ہمارا معبود ہے جو روحیں پیدا کی گئی ہتھیم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا بنایا پیدا کرنے کے بعد ان سے قیامت تک پیدا ہونے والے ہر انسان کی روح کو پیدا کیا اور اس کے بعد اللہ ہر غلام نے سب سے عہد لیا الس تو بے ربی کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں پالو بلا سب نے کہا کہ ضرور ضرور ہم اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے تو ہی ہمارا معبود ہے جب ہم نے اللہ تو رب مانا تو رب ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے جب وہ ہمارا رب ہے خالق و مالک ہے دنیا کا نظام چلانے والا ہے سب کچھ کرنے والا وہی ہے تو اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ یہ بات ہم کو اس بات پر اس بات کو لازم کرتی ہے کہ ہم صرف اسی رب کی بات کریں جس رب نے ہم کو پیدا کیا ہے اور جو رب ہمیں روزی دیتا ہے اور جس نے ہمارے اوپر انعامات اور احسانات کیے ہیں تو ہم سب نے گواہی دی ہے شخص نے گواہی دی ہے ہر روح نے گواہی دی ہے عالم ارواح کے اندر چاہے مسلمان ہو اب یا کافر ہو ہر ایک نے گواہی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے اے! نمبر چار میرے بھائیو تو ہی انسان کے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے اللہ کے سرخ حدیث ہے کہ اللہ الکی اگر کوئی آدمی اللہ ہر بلامن کے ساتھ اللہ ہر بلامن کے پاس پہنچتا ہے اور اس نے شرک نہیں کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناوں کو مٹا دیتا ہے چاہے وہ گنا آسمان اور زمین کے برابر ہی کیوں نہ ہو فرق شرط یہ ہے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو اگر شرک نہیں کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا نمبر چار سب سے پہلے اسی چیز کی طرف دعوت دی جاتی ہے ایک بندے کو ایک انسان کو اسلام کی طرف بلانا ہے سب سے پہلے اسے توحید کی دعوت دی جائے گی کیونکہ اس کے اقرار کے بعد ہی ایک انسان مسلمان ہوتا ہے ورنہ مسلمان ہی نہیں ہوگا اللہ کے سر قیدی تو الناس اللہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قطال کروں جنگ کروں جب تک کوئی اس بات کے اقرار نہ کرنے کہ اللہ تعالی کے علاوہ ہمارا کوئی سچا معبود نہیں ہے یہ بنیاد اسی طرف دعوت دی جائے گی اور ہمارے بین معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا تھا یمن اور کہا کہ وہ اہل کتاب تھے یہود نشارہ تھے ہمار نبی نے کہا کہ سب سے پہلے انہیں توحید کی طرف دعوت دینا اس بات کی طرف دعوت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں اگر اس کا اقرار کر لیں تو انہیں نماز کی طرف دعوت دینا کیونکہ نماز کب قبول ہوگی جب انسان اللہ پر اس کے نبی پر ایمان رکھے گا تبھی جا کر کے انسان کی نماز قبول ہوگی تبھی جا کر کے انسان کا روزہ قبول ہوگا اس کی اس کا حج قبول ہوگا اس کی نی قبول کی جائیں گی اگر یہ نہیں ہے تو اللہ ارب اس کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرے گا تو سب سے پہلے اسی چیز کی دعوت دی جاتی ہے اسی کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے, توحید کی طرف نمبر ساتھ اسی کی بنا پر انسان کی دو قسمیں ہیں اللہ افرم امین کن مومن مومن کافر ایک مومن اور ایک کافر اسی کی بنیاد پر جو اس توحید کو مانے جس کا اقرار اس نے کیا تھا اللہ رب العالمین سے جو فطرت ہے جس کے لیے اللہ نے اور آپ کو پیدا کیا اس کو جو مانے مومن ہے اور جو اس کا انکار کر دے وہ کافر ہے اسی کی بنا پر دو اصطلاح چلتی ہے ایک مومن کی اور ایک کافر کی نمبر آٹھ جہاد اسی کے لیے مشروع قرار دیا گیا ہے جنگ اسی کے لیے کی جاتی تھی یا کی جاتی ہے کہ لوگوں کو توحید کی طرح دعوت دی جائے اسلام کی طرف لوگوں کو بلایا جائے ایک رب کے اقرار کی طرف ایک رب کے ماننے کی طرف ایک رب کو اپنا اللہ اور معبود ماننے کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے جیسا کہ حدیث میں نے پڑھی کہلامہ عالمی فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قطار کروں یہاں تک اس بات کی گواہد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معمود نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نبی اور رسول ہوں جب یہ لوگ مان لیں تو ان کے خون ان کے مال محفوظ بن ہو جاتے ہیں تو یہ اہم حقیقت ہے جس کے لیے جہاد مشروع قرار دیا گیا توحید کو لوگوں کے درمیان پھیلانے کے لیے نشر و شاعت کے لیے جو رکاوٹیں ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے جہاد کا مقصد قتل نہیں ہے جہاد کا مقصد لوگوں کو نقصان پہنچانا نہیں ہے جہاد کا اصل مقصد یہ ہے حق کی دعوت کو اسلام کو توحید کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنا یہ اصل مقصد اس کا تو جہاد اسی لیے مشروع ہوا تھا کہ توحید کی دعوت لوگوں کے اندر عام کی جائے نمبر نو نثر و تمکین کے لیے مدد کے لیے نصرت کے لیے توحید شرط ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ابراہین دنیا کے اندر غلبہ عطا کرے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ہماری دنیا کے اندر عزت ہو سربلندی ہو اس کے لیے توحید شرط ہے اس کے بعد یہ اللہ ابراہین انسانوں کو دنیا کے اندر کا تمکنت اور تمکین اور غربہ اور سربلندی عطا فرماتا ہے یہ بھی توحید کی ایک بڑی فضیلت اور اہمیت ہے نمبر دس امن و امان توحید والوں ہی کے لیے ہے دنیا کے اندر امن چاہیے آخرت کے اندر امن چاہیے آخرت میں قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے امن چاہیے اس کے لیے توحید شرط ہے اللہ ابین ظلم جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے پاک رکھا ایسے لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت آفتہ جنہوں نے ظلم سے اپنے ایمان کو پاک رکھا اپنے ایمان کو گندہ نہیں کیا ظلم سے آلائش نہیں کی ظلم سے بلکہ اپنے ایمان کو پاک کو صاف رکھا جیسے ایمان لائے تھے اور جس طریقے سے مطلوب ہے شریعت میں اس طریقے سے ان کا ایمان رہا تو ایسے لوگوں کے لیے امر ہے یہاں ظلم سے مراد کیا ہے ظلم سے مراد بڑا ظلم مراد ہے جس کو شرک کہا جاتا ہے یہ مراد ہے ظلم جیسا کہ ہماربی نے فرمایا جب آتے کریمہ نازل ہوئی تو صحاب رام نے کہا کہ ہم میں سے کون ہے جو اپنے اوپر ظلم نہ کرتا ہو تو مالمی نے کہا کہ نہیں یہاں پر یہ ظلم مراد نہیں ہے کہ ہمارے اوپر ظلم کریں بچوں پر ظلم کریں گھر والوں پر ظلم کریں یا کسی پر ظلم کریں یہ بھی حرام ہے شریعت کے اندر اور یہ بندوں کے حقوق ہیں یہ بھی حرام ہے لیکن یہاں پر یہ ظلم مراد نہیں ہے یہاں پر کون سا ظلم مراد ہے یہاں پر وہ ظلم مراد ہے جو لکمان نے اپنے بیٹے کو حصریت کرتے ہوئے فرمایا تھا یا بنیا تو شرک بلّہ ان ن شرک اللہ عظیم اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا شرک سب سے بڑا ظلم ہے تو یہاں پر ظلم اور سے مراد شرک مراد ہے شرک سے پاک رکھا توحید کی تقاضوں کو اس نے پورا کیا توحید کے مطابق اس نے زندگی گزاری ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر بھی امن ہے اور آخرت کے اندر بھی ایسے لوگوں کے لیے امن ہے لہذا امن کے لیے توحید شرط ہے توحید امن کے لیے شرط ہے اس طریقے سے نمبر گیارہ اللہ ہر غلامی نے دنیا کے اندر دین بھیجا اور دین توحید ہی بھیجائے توحید والا دین ہے یہ ایک دین اللہ نے بھیجا آسمان سے دو دن نازل نہیں کیا سارے نبیوں کا دین ایک تھا ایک ہی دین اللہ نے بھیجا و دین اسلام اور دین توحید القت بزنفی کل امت رسولہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اند اللہ کے اللہ کی بات کرو ویسن نب غیر اللہ کی عبادت سے آپ کو بچاؤ اسے دوری اختیار کرو یہ ہر نبی کا دین تھا ہر نبی مسلمان تھے ہر نبی کے ماننے والے مسلمان تھے اللہ نے ایک دین بھیجا دنیا کے اندر وہ دین اسلام ہے اور اس دین اسلام دین توحید اللہ کو ماننا اللہ کی خالص سے کرنا اس لیے سب کا کلمہ کیا تھا لا الہ الا اللہ, اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمارا کوئی آباد کے لائق نہیں اللہ یہ کلمہ تھا ہر نبی کا کلمہ یہی تھا لا الہ الا اللہ آدم نبی اللہ لا الہ الا اللہ عیشا رسول اللہ لا الہ الا اللہ موسا رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا لہٰ ابراہیم رسول اللہ جتنے بھی نبی آئے تمام نبیوں کا کلمہ ایک تھا لا الہ الا اللہ سب کا دین ایک تھا دین توحید اس لیے دین توحید کا بار بار ذکر ہوتا ہے نمبر بارہ یہ سب سے بڑا معروف ہے یہ میں صرف ہیڈنگ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں صرف ہیڈنگ اور عنوان آپ کے سامنے ورنہ ایک ایک ہیڈنگ ایسی ہے کس پر ایک, ایک خطبہ انسان کا ہو جائے گا سب سے بڑا معروف توحید ہے. اور سب سے بڑا منکر سب سے بڑی برائی شرک ہے سب سے بڑی نیکی سب سے بڑا خیر سب سے بڑی بڑھائی اگر دنیا کے اندر ہے توحید ہے کیونکہ اسی کی بنا پر تمام نیکیوں کی قبولیت کی جاتی ہے نمبر تیرہ میرے بھائیوں تمام امال کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط ہے توحید بنیادی شرط ہے عمال کی قبولیت کے لیے اگر ہمارے عمل کے اندر شرک ہے تو اللہ تعالی اس عمل کو قبول نہیں کرے گا اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہمارے بھی ہمارے بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے بنتوں کے اوپر کہ بندے صرف اللہ کی بات کریں اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کریں اگر ہم نے شرک کیا تو ہمارے سارے امال کو اللہ ابام برباد کر دے گا اللہ ابام فرما اشورک الحمۃ اللہ اب نبیوں کا ذکر کیا اور کہا کہ شرک کر لیں اللہ تعالیٰ ان کے امال کو برباد کر دے گا نبی کے بارے میں اللہ فرماتا ہے نبی سے شرک نہیں ہو سکتا نبی کے ذریعے سے ہم کو خطاب کیا گیا ہے ہمیں پیغام دیا گیا ہے کہ اپنے امال کو شرک سے بچاؤ اللہ ہر کی ہرغلامی نے ہم نے آپ کی طرف وہی کی اور آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آگ گزرے ہیں سب کی طرف ہم نے وہی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا اگر شرک کیا تو تمہارے سارے اعمال کو اللہ برباد کر دے گا اور تم خسارا پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے تو شرک ایسا گنا ہے انسان کے سارے امال کو برباد کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے شرک جیسے انسان کے جسم میں کینسر ہو جائے کینسر آ جانے کے بعد انسان کی صحت ہاتھ پاؤں سب کچھ خراب ہو جاتا ہے اور انسان موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے اسی طریقے سے یہ شرک بھی ہے کہ انسان کے سارے عامال کو برباد کر دیتا ہے لہذا اگر امال کی بربادی اپنے آپ کو بچانا ہے تو توحید خالص پر ایمان لانا ضروری کہ انسان اپنے آپ کو اپنے امال کو ہمیشہ شرک سے محفوظ رکھے اگر شرک اس نے کر لیا اللہ تعالیٰ اس کے سارے امال کو برباد کر دے گا نمبر چودہ توحید پر یہ توحید بندوں پر اللہ اور برامین کا سب سے بڑا حق ہے سب سے پہلا حق ہمارے بھی نے پوچھا تھا تھے بن جبل سے معاذ بن جبل ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھے اور ہمارے بھی ان سے پوچھا حق اللہ اے معاذ کا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ رسول عالم اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے تمہارے بھی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا کیا ہے ابدولہ عشر کو بھی شیا <تصفيق> کہ وہ لوگ اللہ کے بات کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کریں یہ سب سے پہلا حق اللہ کا جو ہر بندے کے اوپر عائد ہوتا ہے کہ صرف اللہ کے بات کرے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرے توحید کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو شرک سے بچانا ضروری ہے اگر توحید بھی انسان کے پاس ہے اور شرک بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام اعمال کو برباد کر دیتا ہے نمبر پندرہ توحید انسان کے گناہوں کو بٹا دیتی ہے جیسا کہ میں نے اسے پہلے بیان کیا کہ انسان کے گناہوں کو اللہ اور مامن توحید کے ذریعے سے مٹا دیتا ہے اللہ کے اللہ کا فرمان حدیث اسی ہے کہ اگر بندہ میرے پاس آسمان جتنی بلندی اور اونچائی ہے اتنا گناہ لے کر کے آئے لیکن اس نے میرے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کیا ہے تو میں اس کے سارے گناہوں کو بٹا دوں گا تو توحید انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے یہ توحید کی فضیلت اور اس کی اہمیت ہے نمبر سولہ توحید یہ برکت اور کا سب سے بڑا ذریعہ اور سبب ہے رزق چاہیے برکت چاہیے امال کے اندر عمر کے اندر یہ تمام چیزیں اگر چاہیے تو اس کے لیے توحید شرط ہے بولو آ اللہ نے فرما اگر وہ ایمان لے آئے لفتح الم تو ہم ان کے اوپر کھول دیں گے آسمان کے دروازوں کو نیکیوں کے دروازوں کو اللہ اربان ان کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دے گا وہ میں یہ تقلّہ یہ جال مکھرجہ جو اللہ تعالی کا تقوہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے وہ اردو منحصل اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا کہ اس کے وہ ہم گمان کے اندر بھی نہیں آتا ہے تقوا کیا اللہ العالمین کی توحید ہے یہ ایک رب کو مان کر کے خسی بسی کی عبادت کرنا اس کے کہنے کے مطابق عمل کرنا اور اس کے کہنے کے مطابق تمام برائیوں کو چھوڑ دینا اسی کا نام تقواہ ہے اور یہ توحید ہے میرے بھائیوں اس نے تقوا اور توحید یہ رزق کا کی برکت اور رزق کے کا ذریعہ اور سبب ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عمر کے اندر کے اندر رزق کے اندر برکت ہو تو اس کے لیے توحید اوورین شرط ہے نمبر سترہ اللہ کے رسول کی شفاعت کسی مسلمان کو نہیں چاہیے کون نہیں چاہتا کہ اللہ کے سول صلی اللہ عصم کی آمد کے لیے ہماری سفارش کریں ہر انسان کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے اگر شفات چاہیے تو توحید خالص کو پرانا ضروری ہے اگر توحید نہیں ہے شرک ہے ہمارے اعمال کے اندر ہمانے بھی ایسے لوگوں کو شفات نہیں کریں گے حتم خراج اللہ تعالیٰ نے اللہ کے سول صلی اللہ علیہ سوال کیا تھا کہ آپ کی شفات کا حقدار اور مستحق اور خصرصیب بندہ کون ہے کہ آپ قیامت کی اس کے لیے سفارش کریں گے تو ماں نبی بھی نے فرمایا تھا کہ وہ بندہ ہے جس نے خلوص دل سے لا الہ کے اقرار کیا خلوص دل سے لا اللہ کے اقرار کیا ایسے بندے کے لیے میری سفارش حلال ہوتی ہے خلوص دل سے اخلاص کے ساتھ اپنے آپ کو شرک سے بچا کر کے خالص اللہ ارب العمین پر ایمان لانا اور اس کی عبادت کرنا جو آدمی اس کو کرے گا ایسے آدمی کے لیے ہمارے بھی سفارش کریں گے ورنہ جس کے امال میں شرک ہوگا ہماری بھی سفارش نہیں کریں گے بلکہ جو بدات کرے گا ہمارے بھی اپنے ہاؤس سے ایسے لوگوں کو بگا دیں گے پانی پینے کے لیے آئیں گے ہمارے بھی پانی پلانا چاہیں گے ہمارے بھی جا کہ لوگ ہیں جنہوں نے شرک کیا تھا ایک بدات کی تھی آپ کے بعد دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر دی تھی تو ہمارے بھی کہیں گے بگاؤ کو بگاؤ کو ایسے لوگوں کو بھگا دیا جائے گا حوض سے پانی نصیب نہیں ہوگا جو بداعت کریں گے اور جو شرک کریں گے وہ ہمارے بھی ان کے لیے سفارش نہیں کریں گے اگر سفارش چاہیے تو عہید کو پرانا ضروری ہے. اللہ سے سفاہت مانگیے تمام سفاہت کا مالک اللہ ہر براہمن ہمارے کچھ بندے کہتے ہیں بھائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہماری سفارش فرمانا اللہ کے رسول سے مانگتے ہیں میرے بھائیوں یہ حرام ایسا کرنا شرک ایسا کرنا شفات کا مالک اللہ ابل خل اللہ شفات و جمع آپ کہہ دیجیے تمام شفات کا مالک اللّہ رب الم اللہ, اللہ, اللہ سے مانگیے کیا آپ روزی اللہ کے رسول سے مانگتے ہیں کیا آپ اللہ اللہ کے سر سے مانگتے ہیں کیا آپ صحت اللہ کے رسول سے مانگتے ہیں کہتے کہ اللہ کے رسول تمہیں صحت دے دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے روزی دے دیجئے آپ مجھے اولاد دے دیجیے کوئی نہیں مانگتا ہے کیونکہ مانگنا شر کو کف رہے ایسے ہی شفات یہ اللہ تعالی کا حق ہے اللہ تعالی سے مانگیے کہیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما یہ دعا کیجئے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ شفاعت دینے والا وہی شفاعت کا مالک ہے کسی بندے سے مانگنا وہی ہی حرام ہے جیسے آپ کسی بندے سے روزی مانگے اولاد مانگیں تو یہ شفاعت اگر چاہیے تو ہد کو پرانا ضروری ہے. نمبر اٹھارہ اگر آپ چاہتے ہیں قبر میں ثابت قدمی آپ کو ثبات قد قدمی ملے اور پلسرات میں بھی آپ پار کر جائیں اگر یاد چاہتے تو آپ کے لیے توحید ضروری ہے وہی انسان قبر میں منکر نکیر کے سوالوں کا صحیح جواب دے گا جو توحید خالص پر ہوگا جو توحید خالص پر نہیں ہوگا وہ قبر میں جواب نہیں دے پائے گا پل رات میں پلس رات پر سے اس کا گزر نہیں ہو پائے گا اس لیے توحید شرط ہے قبر کے اندر بھی فتنے سے بچنے کے لیے قبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے پلس رات پار کرنے کے لیے توحید شرط ہے اللہ رب نے فرمایا یہ سب اللہ الدین امن ابل قول ثابت کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو جی ایمان لے کر کے آئے ہیں قول ثابت سے ان کو ثابت قدمی طا کرتا ہے فی الحیات دنیا و فی الآخرہ دنیاوی زندگی کے اندر اور آخرت کے اندر بھی آخرت سے مراد مفسرین نے بیان کیا یہاں پر قبر مراد ہے قبر میں اگر ثابت قدمی چاہیے قبر میں منقید کے سوالوں کا صحیح صحیح جواب اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو عید ہی اپنا یہ شرک سے دوری اختیار کیجیے ہر طرح کے شرک سے چھوٹا یا بڑا شرک شرک سبر آپ کو بچانا ضروری ہے نمبر انیس جنت میں داخلے کا ذریعہ اور سبب ہے یہ جہنم سے بچنے کا ذریعہ اور سبب ہے جنت انہیں لوگوں کو ملے گی جو توحید خالص پر ہوں گے اور ایسے ہی لوگ جہنم سے محفوظ ہوں گے اللہ نے فرمایا کہ اماشری بلا فقط حرم اللہ علیہ اما واہنار جو شرک کرے گا اللہ نے جنت حرام کر دیا ایسے آدمی کا ٹھکانا جہنم ہوگا جو شرک کرنے والا ہوگا اس لیے اگر جنت چاہیے تو جنت کے لیے کیا ہے توحید خالص کو اپنا انسان کے لیے ضروری ہے. نمبر بیس یہ پورا قرآن کریم جو ہمارا پڑھتے ہیں میرے بھائیوں اس کے اندر توحید کے علاوہ اور کیا ذکر ہے توحید ہی آپ کو ملے گی اللہ ہربلامی نے تو وضاحت کے ساتھ توحید کو اپنے با... توحید کو بیان کیا اپنے بارے بیان کیا اپنے آ... اپنے اللہ نے بیان کیا اپنے ناموں کو بیان کیا اللہ نے اپنی صفات بیان کی ہیں توحید کی اہمیت و فضیلت کو بیان کیا جو توحید پر ایمان لائے ان قوموں کو اللہ نے ذکر کیا ان کو اللہ نے جاد دے دیا اور جو توحید نہیں پر ایمان لائے نبی پر ایمان نہیں لائے ان قوموں کی ہلاکت پر بربادی اللہ نے ذکر کیا ہے اور اس طریقے سے جو توحید مانے گا اس کے لیے اللہ نے جنت کا ذکر کیا ہے جو توحید نہیں مانے گا اس کے لیے اللہ نے جہنم کا ذکر کیا ہے احکام مسائل بیان کیے ہیں یہ احکام مسائل اسی توحید کے بعد ہی آتے ہیں اس لیے پورا قرآن کریم امام نے تئیا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت بڑے امام اور مجدد وہ کہتے ہیں پورا قرآن کریم توحید کے علاوہ اس کے اندر کچھ نہیں ہے آپ دیکھیں گے یہ توحید والوں کا ذکر ہے یہ توحید کی خوبیاں ہیں یہ توحید کا کا انجام ہے جنت کی شکل میں توحید نہ ماننے والوں کے لیے ہلاکت بربادی کا ذکر ہے ان قوموں کا ذکر ہے جو توحید پر ایمان نہیں لائے شرک کیا اللہ ان کو برباد کر دیا ان قوموں کو اللہ نے اے اے اے کامیابی عطا فرمائی نجات دے دیا جن قوموں نے اللہ پر ایمان لائے اور نبی اس وقت نبی پر ایمان لائے یہی چیز آپ کو قرآن کریم کے اندر ملے گی ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہم سورہ فاتحہ کے اندر توحید کے علاوہ کیا ہے توحید کی تینوں قسموں کو اللہ ارب اللہ نے بیان کیا سور فاتحہ کے اندر آیت الکرسی سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے اس کے اندر صرف توحید کا ذکر ہے سورت الفاتحہ قرآن کی سب سے عظیم سورت سب سے بڑی اور افضل صورت سورت الفاتحہ اس کے اندر اللہ رب العلامی نے قرآن توحید کے علاوہ کچھ اور نہیں ذکر کیا ہے اس لیے میرے بھائی توحید یہ سب سے بڑی حقیقت ہے نمبر اکیس ہر نبی نے اپنی زندگی بھر توحید کی دعوت دی ہے ہر نبی نے جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے تمام نبیوں نے توحید کی دعوت دیا اس کے علاوہ کسی اور چیز کی دعوت نہیں دی نور علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تک توحید کی دعوت دیا ہر نبی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک نے توحید کی دعوت دی پوری زندگی توحید کی نشو و کے لیے شرک کے خاتمے کے لیے شرک اور اس طریقے سے اللہ کے علاوہ جن کی بھی بات کی جاتی ہے اس کی بےخونی اور کلاکما کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر نبیوں کو بھیجا اس طریقے سے آپ دیکھیے سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورج سورت البقرہ ہے اس کے اندر سب سے پہلا حکم توحید کا ہے یا الناس اے لوگو عبد الربکوم الزی خل اکم الزین قبل سب سے پہلا حکم سورت بکرا کے اندر یہ جو قرآن ہمارے سامنے موجود ہے سب سے پہلا حکم یہی ہے کہ اللہ کی بات کرو سب سے پہلا حکم اللہ رب کے نازل ہوا سورہ بقرہ کے اندر توحید کے تعلق سے نازل ہو اس طریقے سے نمبر پچیس میرے بھائیو ہو آپ دیکھیں ہمیشہ توحید کا ذکر ہوتا رہتا ہے ہمیشہ کائنات کے اندر کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرتا کوئی ایسا وقت نہیں گزرتا جہاں پر توحید کا ذکر نہ ہوتا یہ جو اذان ہم دیتے اذان کیا ہے اذان کے اندر اللہ ابراہین کی ویدانیت ہی کا ذکر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اشد اللہ اللہ اللہ اللہ ہی کا ذکر ہے اس کے نبی کی رسالت کا ذکر ہے کامیابی کا ذکر ہے پھر اللہ ابراہین کے بڑا یہ ایک اس بات کے اقرار اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سے بڑا کوئی نہیں ہے اللہ اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معمود برہ نہیں ہے یہ اذان کیا ہے پورا کا پورا توحیدی ہے اس کے بعد اقامت کامت کہی جاتی ہے اقامت کے اندر بھی توحید ہی ہوتی ہے نماز پڑھتے ہیں نماز کے اندر صورت پڑھتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ذکر و اسکار کرتے ہیں نماز کے اندر آخر کیا ہے کون سی ایسی عبادت ہے چاہے زکات ہو چاہے عمرہ ہو چاہے حج ہو چاہے نماز ہو کوئی بھی نیکی ہو جس نیکی کے اندر توحید کا ذکر نہ آتا ہر لمحہ وقت بدلتا رہتا ہے ابھی یہاں پر نماز کا وقت ہے کسی ملک میں نہیں ہے بعد میں نماز کا وقت ہوگا کوئی ایسا وقت نہیں گزرتا جس وقت اذان نہ ہوتی ہو جس وقت اذان نہ ہوتی ہو آپ پوری دنیا کے دیکھ لیجئے ہر دنیا کے اندر نمازوں کے اوقات مختلف مختلف ہیں اس لیے ہر وقت ہر لمحہ اللہ اربنی کی وحدانیت کا ذکر ہوتا رہتا اس لیے ہم توحید کا ہمیشہ ذکر کرتے ہیں کیونکہ یہ بنیاد ہے میرے بھائیو یہ اصل ہے یہ اساس ہے اس کے بغیر اللہ ارب ہمارے کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی پھیلی ہوئی تمام مخلوقات تمام نشانیاں توحید پر کرتی ہیں اس لیے توحید کی بار بار ذکر اسی لیے کیا جاتا ہے کیونکہ یہ بنیاد اور احساس ہے یہ چیز اگر نہیں ہوگی تمہارے کسی عمل کو اللہ قبول نہیں کرے گا اور توحید کا مطلب یہ نہیں ہے صرف اللہ پر ایمان لے آنا اللہ کو رب مان لینا توحید کا اصل مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ کی بات کرنا اللہ کو رب مان کر کے اللہ کو اللہ کو اس کا خالق و مالک مان کر کے صرف اللہ کی بات کرنا اور اس کے بعد میں کسی کو شریک نہ کرنا یہ اصل توحید ہے جس کے لیے اللہ ہر بلامی نے نبی نبیوں کو اور دنیا کے اندر نبیوں کو اللہ نے مبوز بنایا مکہ کے مشرق بھی مانتے تھے کہ اللہ ہے یہ کافی نہیں ہے جب تک کہ انسان خالص اللہ کی بات نہ کرے ہر زمانے کے مشرق مانتے تھے کہ اللہ ہمارا رب اور خالق و مالک اللہ ہی کوا کے مانتے تھے اس لیے ہمارا کلمہ لا خالق اللہ نہیں ہے ہمارا کلمہ لا اللہ ہر نبی کا کلمہ یہی تھا کیونکہ ہر نبی کی امت ہر نبی کی قوم مانتی تھی کہ اللہ ہی ہمارب ہے لیکن جب عبادت کرنے کی بات آتی تھی تو عبادت میں شرکت لیا کرتے تھے اللہ کے اوروں کو پکارتے تھے اوروں کا واسطہ لیا کرتے تھے اور جو عبادات اللہ کے لیے ہونی چاہیے وہ عبادات غیر اللہ کے لیے کرتے تھے عبادت طواف اللہ کے لیے نظر و نیاز اللہ کے لیے قربانی اور ذبح کرنا اللہ کے لیے وہ غیروں کے نام پر کیا کرتے تھے اور بتوں کے نام پر کیا کرتے تھے اور اس طریقے سے ہستے موسا اور عیسیٰ اور حسد ابراہیم کے نام پر کیا کرتے تھے طواف کے نام پر نظرون مانا کرتے تھے اس لیے اللہ رب رب نبی دنی کو دنیا کے اندر ببوس بنایا یہ توحید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ کو ربان کہتی ہے یہ ضروری ہے لیکن اس کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا مرحلہ ہو یہ ہے کہ اللہ کو ایک ربان رب کر کے صرف اللہ عبامن کی بات کرنا اور اس کے بعد میں کسی کو شریک نہ کرنا یہ اصل توحید ہے میرے بھائیوں اسی میں اختلاف تھا اسی میں مکہ کے مشرق ہمارے بھی سے جنگ کیا اور اس طریقے سے اور ہر قوم کے ہر نبی کی قوم نے ان سے اسی کی بنیاد پر اختلاف کیا تھا ورنہ اختلاف نہیں تھا کہ اللہ ہمارا رب سب لوگ مانتے تھے تو جس توحید کا میں نے ذکر کیا ہے وہ توحید الوحیت توحید عبادت کی خالص اللہ کی بات کرنا تمام عبادات کو خالص اللہ کے لیے کرنا یہ اصل توحید ہے اس کے معنی بغیر کوئی بندہ پکا اور جو مسلمان نہیں ہو سکتا ہے اس کو ماننے کے بعد ہی نبی کی شگاہ ملے گی اس کو ماننے کے بعد ہی جنت میں داخلہ ملے گا اس کو ماننے کے بعد ہی انسان کو جہنم سے نجات ملے گی یہ اصل توحید ہے جس کی طرف ہمیشہ انسان کو دعوت دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ براہین ہمیں توحید خارج پر قائم رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شرک سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کے اندر پختگی پیدا فرمائے اللہ البرامین ہمیں توحید کو پرانے کی توفیق دے اور ہر شرک سے چھوٹا ہو بڑا شرک ہو ہر ایک سے اللہ البراہین ہمیں محفوظ رکھے اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے اسلام اور توحید پر قائم رکھے ہماری وفات ہماری زبان سے کلمہ میں توحید جاری اور وفات کے بعد اللہ ابرامین ہمیں خبر کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور جنت الفردوس میں رب ابرامین ہم سب کو جگہ نصیف عرمانین بارک اللہ الدین ونا فانی ویاکم نافان بلاک حکیم الحم تعالی جوادن کریم ملکم روف الرحیم